بارے, کے درمیان فرسٹ نماز ہوئی ہے اس کے علاوہ بہت سے عرصہ نماز کے بارے میں وارث ہیں لکھی بدل کے بیس بدل کے بیس پھراتے ہر زمانہ میں بدل کے بیس پھر آتے ہیں ہر زمانہ کے, کے اگر تیر ہیں آدم جماں ہے لاتو منا لات منا کے جو بت ہے نا وہ تو جوان ہے ہر زمانے میں بحث بدل بدل کراتے ہیں بدل کے بیس پھر آتے ہر زمانہ میں اگر تیر ہے آدم جماں ہے لاتو مناش سجا نیت سجا جسے ٹو گھران سمجھتا ہے ہزار سکے سے دیتا ہے آدمی کو نگاہ نماز پر والے برابر یہ خیال رہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صاحب تو خیال اور ساغر کے بند کرنے اور روکنے کا نام ہے وہ غلطی پر ہیں کیونکہ خیالات کو روکنا انسان کے اختیار سے باہر ہے مزید جی خیال رہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں خیال سے مجھے رہنا چاہیے اس کے باوجود اگر خیالات آتے ہیں تو آتے رہیں آپ کا کام یہ ہے کہ کشتی کی چیز باندھ میں یہاں سے کشتی چلائیے وہ وہاں تک پہنچا نہیں ہے کیونکہ موجوں کو روکنا کشتی باندھ کا کام نہیں ہے اس کے اختیار میں آپ نماز پڑھتے برابر یہ خیال رکھیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اب کرار کر رہا ہوں اب رکوع میں ہوں سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہوں اب سیدے میں ہوں وغیرہ وغیرہ غیر جو کچھ کیا پڑھے وہ اپنے ارادہ اور شعور سے کیسا کرے ایسا نہ ہو جس طرح گڑی کو شادی دے دی جاتی ہے اور وہ خود بخود چلتی رہتی ہے آپ کی نماز کلیئر کر لیں اللہ شعوری طور پر نماز ادا کرتے رہے اور خیالات کا بھی لطف اٹھاتے رہیں ناشوری کی نگائ نہ نماز خود لوگوں کی ہو رہی ہے خودکار آلے کی طرح ہو رہی ہے اور خیالات سے بھی لطف اٹھاتے رہے کیوں کہ نمازی کو رکوس و جد وغیرہ کی مشق ہو جاتی ہے ایسے خود بخود رکوس ہوتے رہتے ہیں اور اس میں ارادہ اور شعور کا دخل نہیں ہوتا لوگ جب یہ گائے سنتے ہیں کہ فلحال صاحب نماز پڑھ رہے تھے یہ تیر لگا لیکن انہیں خبر نہ ہوئی مکان کو آگ لگ گئی اس کی ان کو اطلاع نہ ہوئی تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سورے کل میں نماز ہے پیر نماز میں نکالا گیا خبر نہ ہوئی یعنی کہ ضل اللہ احمد اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے مکان کے حصہ گرا ان کو پتہ نہ چلا اور رضو صلی اللہ کی جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا تھا کوئی بچہ روئے تو اس خیال سے میں نماز کو مختلف لیتا ہوں تو اس کی نماز نماز میں ہوگی اور اس کی ماں کو تکلیف ہوگی اب کون سی نماز کامل ہے جی حضور صاحب نماز کامل ہے بچے کے رونے کی آواز بھی سن رہے ہیں عورت کا بھی خیال کر رہے ہیں اور بدن سیر گلا جا رہا ہے پتہ نہیں ان کو نعمد اللہ نمد اللہ گھر پر کام گلا بچے کو لپٹ کیا لوگ شور دی وہ ہے شام کو ہٹایا ان کو پتہ نہیں عجیب بات نماز کامل حضور کی ہے اور نماز میں ڈوبے ہوئے حضرات برباد کرتے ہیں کہ وہ حال ہیں ہے اصلی کو جو ہوا نامز اللہ کو جو ہوا وہ غلبائی ہال ہے کسی بات کا ایک حال ایسے تعریف ہوا تو اس آدمیوں کو مکمل جلد کر لیا معاف کر لیا حال امیشہ نہیں رہتا ہے کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے اور حضور کی نماز جو ہے تو یہ زدہ کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبی عظی اللہ کے محمد رحمت اللہ زدہ کبھی دھیان اور انتظار میں جذب ہونے کے باوجود ساری باتوں پر دھیان ہونے کے باوجود پھر اوشو آباد بیدار ہیں کہ پیچھے سے پیچھے کی آواز تو سن رہے ہیں اس کی رایت فرما رہے ہیں میں ایک دفعہ گاؤں جا رہا تھا تو اس میں ایک ضرور کی پک اپ آ کھڑی ہے اس میں جو ہے تو آگے ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے ذرا سترہ اٹھارہ سال کی عمر کا اور ادھر بیٹھا سیٹ پر اس نے بٹھایا ہوا ہے پچاس سولہ سال کی عمر کے لڑکے کوئی چھوٹی بچی کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے ہمارا خیال ہوئی پڑی والی گاڑی ہے مجھے بٹھا دے کے آدمی کی ذرا گاڑی چنا دار نگر اور سب کوئی ساز نہیں ہو اب میں پیچھے تباشے کر رہا ہوں وہ چھوٹا ہے وہ گاڑی کو چلا رہا ہے بڑا اس کو اسے چلوا رہا اسے وہ غلطی بڑے اس کو تھپڑ مارا پھر اس کو ہٹا دی تو خود بیٹھ گیا اس گاڑی کھلائی پھر اس نے سگریٹ نکالا سارا سال کے منہ میں رکھا پھر ماجر نکالی اسے اس کو جلایا اور پھر گیا تو اس نے اس کو گاڑی میں چلا رہا ہے ساری باتیں کرتے اس سے باتیں بھی کر رہا ہے ادھر بیٹھتے ادھر بھی لے کے باتیں کر رہا ہے یا سر بچوں کے اس کو دیکھا میں بڑا لطف نکال دیے یہ ساتھ بننے کا لطف اٹھا رہا اٹھارہ سال رکھا ہے سر ساتھ بننے کا لطف اٹھا رہا ہے ساگد کو بتا رہا ہے کہ ہمیں اتنا مشق ہے ڈرائیور کی سگڑ بھی جلاتے ہیں سلائی بھی جلاتے ہیں مونگ بھی رکھتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں پھر بھی گاڑی چلا کرتے ہیں اور ہمارے علاقے کا یہ چھوٹی بچی معصوم معصوم ہیں کھیل دیا تھا سب کی عذاب نہیں آتا ابھی کیا مجھے بھی بٹھائے چلو آدمی کی پٹاڑی کے بدار ہوتا دو سکتے ہمارے آسے روپئے گلدی اور بند رہا ہوں لیکن دیکھا اس بچے نے کسی سے فیل اٹھایا کسی ڈائرس سے فیل اٹھایا نے اور دیکھا ہے سوجوں کے ساتھ اس کے باطن میں اس کی حرکتیں آگے اور نقل و سار رہا ہے تو آپ سر یہ کر رہا تھا کہ حضول رابطہ کامت جہاں ڈائی بھی ہے سارے معنی پر اس کی مانی کی جو کیفیات ہے اس کو بات میں محسوس کر رہے ہیں پھر بھی آواز بھی آ رہی ہے اور سب لوگ ریاض کر کے قابل کا آج جا رہے ہیں اچھا یہ بولیے بدرا صاحب چل رہی تحصیل اور رصول کے معنی میں کیا فرق ہے تحصیل کے معنی میں اور حصول کے معنی میں اور کوئی جی، نہ رہے لوگوں کے مائر کسی کرے آلوچنا بتائے کاشید اور دول سمانا بتاؤ دیکھا جی. نا جی. اُس باپ, باپ کو کہہ رہا باپ نہیں کہہ رہے مستر ہیں دونوں مستریں ہیں جی دونوں مستریں ایسے بڑی صاحبان کی باتیں ہیں نا ماشاء اللہ جی ہم تو کہتے ہیں نماز کے دھیان کی تاثیر ضروری ہے اصول ضروری نہیں ہے جی تاثیر ضروری ہے اصول ضروری نہیں ہے تاثیر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اصول حاصل ہو گئی مرض آپ کو غور کریں حاصل کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہنا وہ حاصل ہوا ہے نہیں ہوا ہے حاصل ہوا ہے حاصل ہو گیا سر حاصل ہونا اور تاثیر عمل حاصل کرنا دیکھیں مجھے فرق تو نہیں دیکھنے. اور ہم کیا کریں گے تو آپ لوگوں کا مضمون ہے ہمارا مضمون تو نہیں ہے ہمارا مضمون تو اس کو بتانا تھا کہ تحصیل اثر کرنے کی کوشش کرنا اور اصول حاصل اور جانا اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ ببل ڈالا ہم جس سلسلے کو لے کر چن رہے ہیں وہ جس کی سلسلہ اور خالد رحمۃ اللہ کا سلسلہ ہے خالد رحمۃ اللہ دو لفظوں میں بڑے اہم اہم مہم امور کو فیصلہ کیا کرتے ہیں انہیں اس بات ویسے گھر فرمایا ہوا ہے تحصیل ضروری ہے اصول ضروری اصول تو ملے گا میرے ذمے تو کوشش ہے کوئی پڑا زندہ پڑتے رہے پھر گئے پرچا دیا تو بانی جانے بیٹھے اس کے بعد اب بجلی مل رہی ہے وہ تو ہم کا کام ہے جن وہ میرے ذمہ نہیں ہو تو اس کے ذمہ رہے فیس لیے خوشبو جو ہے یہ مسلسل جہان کی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ آدمی کی ذمہ کپڑوں لکھتے ہیں کہ اختیاری بھی ہے اختیاری بھی ہے آدمی کے بچنے بھی ہے کوشش کرتے ہیں ہر رکن میں تین بار ہے تو وہ تصدیق پڑھنے کے خاص یعنی ہر رکن میں تین بار اللہ تعالیٰ کے دھیان کی جھلک کل پر وارد ہو تین بار اللہ تعالیٰ کے دھیان کی جھلک کل پر ہر رکن میں کم از کم تین بار وارد ہو تو خوشبو ہے ایسے نہیں ہے واجد بھی واجب ہے کہ نہیں باز واجبات نہیں واجب ہے کالج کا پرنسپل ہے وہ تو ادھر پڑھنے کے بعد تاج میں رکھ دیا ہم تو واجبات کا گانا کیا وہ گانے نہیں کیا افطار صاحب خود کو واجبات میں بین کیا ہے نہیں نہیں اب بتائیں جب صاحب واجبات نے بیان کیا ہے؟ نہیں بیان کیا کوئی کہا کوال نہیں کھڑے ہوئے تھوڑا واجبات کو پورا کرے بول کر بہت بول بولتا ہے جو. پورے کرے جو. ماشاء اللہ فرد نمازوں کی دور خاتے رات کے لیے مقرر کرنا ایک ہو گیا دور کے بغیر, دو بغیر باقی ہر نماز کی ہر رکات میں پھر حفاظے کا پڑنا ہو گیا ہاتیا کو پہلے پڑھنا تین امام کے لیے چار روپئے پڑھنا چار کوما کرنا پانچ کوما کرنا اور جلزہ کرنا چھ دو ہائی کنوینڈ کی تصویرات آٹھ پہلا کاغذ نو تک تو پہنچا دیے جنہوں نے تازی کام دس یعنی ہر روکن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑنا ہر لوگوں کا ٹھہر ٹھہر کر پڑنا جی؟ ترتیب ارکان ہے گیارہ ترسیب ارکام کو یعنی ہار روپوں کو کوئی تفریح کرنا سارے لوگوں کو کرنا بعد میں تری جانا ترتیب ارکان گیارہ ہو گیا اور جی تین ہزار روپیہ آٹھ تک بارہ ہو گیا جی یہ پورن کے دیا ہے یہ تیرہ ہو گئے یہ چودہ بتائیں گے جو چودہ بتا اس کو چودہ روپئے نام دیں گے یہ واجب نہیں ہے مان کی تقبیر کے نا واجب نہیں ہے وہ جو ہے نا وہ دونوں دونوں قائدوں میں تشہد پڑھنا بازی ہے دونوں قاعدوں میں تشہاد پڑھنا بازی ہے غیر قاعدے بھی نہیں ہائ وہ کہا تھا انہوں نے وہ بھی کہا تھا انہوں نے کہا, کہا اس بیالی میں تعلیم انسان کو تازہ پڑھا ہوا ہو وہ واجب نہیں ہے یہ سارے سب دونوں کا دونوں قائدوں میں تشہار پڑھنا وہ انہوں نے پھر دھیان کیا نا دونوں گا پڑھنا سارے ساتھی بھولنا ہے چودہ واجب خوشبو ہے اس کو پھر جا کر کتابوں میں دیکھیں واجب کو اور یہ خوشبو جو ہے وہ ایسا واجب ہے کہ اس کا ترک جو ہے تو وہ کیونکہ نقصانی اور خطائی نہیں ہے کہ پوریا ہو جاتی ہو وہ جو اس کا ترک جو ہے نماز کے نقص کو نق استعمال ہو اور تین بار جو ہے تو دو ہر روکن میں جہان کا کوندنا باتر میں کوندنا بجلی چمکتی ہے بجلی کوند رہی بجلی چمکتی ہے تو اردو کے باور کہ دل کو آواز کرا کے دل ہے پرا کے دل تین بار ہر روکن میں دھیان کے میال ضرور کھڑا ہوں اس کا کون نہ بات میں یہ جو تین بار ہے تو اس بیال کو پڑھنا اور سکون کے لیے سلبھ کراس دیا گیا رکن وہ ہر سکون کے لیے میں تین بار رکوں میں سکھ دیں تو اس بہار کو تین بار پڑھنا یہ وہ کرا دیا گیا ایک بات اب یہ بڑی کام کی بات ہے آج بھی پر کھڑا ہو الحمد للہ رلال دادی نادی پڑ دیا جی. اور رکو رکو کر لیا جی آدمی خیال ہے سوچا یہاں بس سفید ویلی یا بس ویلی ہوں گڑ کا سر وہ سلور ویلی گری ویلی سمرا ویلی ہے ایس نیت باندھتے میں نے زور کہا تھا کثر کہا تھا تین جگہ پہ نہیں چار زکاتے چاہیے تو اس خصو کا کم اصم درجہ دماغ میں داخل ہونے کے بعد اس بات کا دھیان ہے نا کہ اب میں دماغ سے داخل ہو کر اللہ کا کھڑا ہو رہا ہوں یہ کم اصل درجہ ہے کہ اس وقت آدمی ہو حضوری دیہات اور خیال ہو آئے ان کی صاحبان بڑے رستے آدمی ہو بعض وقوع گئے اخراج مکمل کرنے کے بعد اس بات کا خیال آیا کہ اس وقت میں نے زور کہا تھا کہ اثر کہا تھا چین گئی تھی خیال کام کہ کون سی دماغ کو کی تھی اس وقت میں اتنا دھیان نہیں ہوا اس کی ہو نہیں مطلب سے پہلے خیال میں رہا ہے بات سے پڑا یا نہیں پڑا جی آپ جا کر پکڑو اور کر فوری اور کر کے <سرح> وقت دور آپ دن آپ پڑھنے کے لیے اس کی نماز شروع ہوئی میشاء اللہ جی یہ کام کے فتح خان صاحب کا خاص خاص بنولہ کا فرق ہے بارہ پردے جا کر غور کریں یا اکثر کتابیں دیکھیں پھر غور کریں کہ نیت باندھتے وقت بھی مارک پڑ کافی دیر پر کافی کچھ پڑھنے کے بعد پھر تو خیال آیا تو میں نے دور کار کہے تھے چار کارڈ کہتے ہیں اور غور کہا تھا کثر کہا تھا وہ کر کے چلا علوم کیا ہوگا اس پر تو کچھ دیر کا ثبوت ہو گیا لیکن اس وقت غفلت ہو رہی ہے کہ بعد میں اس کا دھیان آ رہا ہے اس وقت یہ جان لوں گا کہ میں نے یہ کون سی ریکارڈ کہی کون سی نماز کہی کیسے نیت مانگی الفاظ زبان سے بولنا یہ ضروری مسائل تھی نہیں لیکن وہ کہا نے الفاظ بولنے کو کہا وہ کہا جی بجتا ہے کہ اس کی ان کے پاس الفاظ،, الفاظ کے بولنے کی برکت ہے دھیان کی طرف ہاتھی کی طبیعت مائل ہو جاتی ہے الفاظ کا بولنا جو ہے نا اس کو دھیان دلا کرتے ہیں خیر یہ جو عورت تھی کہ جمانے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں گے ہم جو نماز کے لیے آتے ہیں اگر ہم یہ کر کے آئیں کہ انشاءاللہ میں نماز دھیان والی نماز پڑھوں گا اور میں ہر ہاں لفظ جو پڑھوں گا اس کو زیادہ کر کے پڑھوں گا مجھے احساس ہو رہا سال ہمار رب رہا ہوں اور اسے معنی کو سمجھنے کی کوشش کروں گا اور اس میں پھر جو ہے جو جہان جوان ہو رہا ہے اس میں جو چیز دھیان ہو, ہو رہی ہے اس کو اپنے بھاشن میں محسوس کروں گا محمد جہنم الم مجمعین مقصود بزرایا جنم وہ اللہ والے تو کام کام سے ندان بدل رہی ہوتی ہے کیونکہ جھرن سے بات اللہ کے دودھ کھڑے ہیں یہ الفاظ پڑے جا رہے ہیں جیمانہ ہے اور یہ اللہ ہنڈا کی آگے میں پڑھانے والی ہے اس کو محسوس کرنی اس بار میں بات کر رہا ہوں اللہ کے دھیان کو محسوس کر رہا ہوں الفاظ کے گائدی کا اس کو دھیان ہو رہا ہو اسے مانگو غیر غیر سمجھ رہا ہو اور اس کے اندر جو کسی دھیان ہوئی ہے اس کو اس کا بات مانا تو فر پل تو ہیں شیخ رائب کی شکل میں ہے اور سات ارکان کی شکل میں ہے وہ تو بچے وہ اس طرح ہیں آپ نے یہ عرض کیا تھا کہ خوشو جو ہے خوشی کے واضح ہونے کے جو میں ادب کیا تھا تو یہ وہ واضح درد یا کا اس کا کم از کم نماز میں داخل ہونے کے وقت دھیان کا حاضر ہونا چاہے بزرگ خراب راؤنگ نماز شو کراؤں سے لگاتے ہیں اتنا آدمی کو نماز میں داخلے کے وقت تو کم از کم پھر اگر توسیل جہازوں پر تین بار دھیان آ جائے کرے ماضی مست ہو جائے گی اور مسلسل اس پہنچنے میں لگا رہا ہے کہ دھیان جو ہے بنتا رہے اور دھیان آتا رہے کوئی ادھر کا دھیان آیا اس کو خیر کر کے سب منہ موڑا پھر جو ہے اس کے معنی پر غور کیا اب یہ مسلسل جیسے کہ مثال دی بزرگوں نے تو کشتی والا اگر کھائے کہ پانی پانی کی موج میری طرف نہ پانی نہ آئے وہ موجا کروں تو چپو جستی کو اپنے روپ پر مارتا ہے یہ مسلسل پورے کشتی کے کنارے تکنات یہ چپو مارتا رہتا ہے چپو کو پچھلے میں کیا کہتے رہتا سارا مسلسل کو مارتا ویسے ہی یہ ہے یہ جو صورت ہے اس کی آہ جو صورت حال ہے نماز کے دھیان یہ بھی وہ سلسل جو ہے تو کوشش ہے اور اس تحصیل کا بھی کچھ ہے حصول جو ہے وہ بندے کے وقت میں نہیں ہے وہ تو اس کو عطا ہوتا اس کے ہے اس گز ذمہ تحصیل ہے سورج لاس تحصیل دلا دیں تو حصول جو ہے وہ تحصیل چیز ہے اور سورج کا جو ہے وہ تو عطا ہے جانے والا جتنا بھی کسی کو کسی کی نماز میں دسواں خود ہوا سوا سو ایسا ہوا دسواں ایسا ہوا آدر ہوا تیائی سے ہوا دسائی سے جتنا بھی اور جتنا بھی اس گیا بال بجے جو ذکر میں دھیان چنواتے ہیں دھیان سے کرواتے ہیں ذکر میں دھیان دنواتے ہیں اس سے انسان کا دھیان بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے ذکر جو کراتے ہیں نا ذکر کروانے سے کا دھیان بڑھتا جاتا ہے پکا ہوتا جاتا ہے پکا ہوتا جاتا ہے کرتا ہے دھیان پکا ہوتا, ہوتا, ہوتا ہے کہا جاتا ہے اس کے نتیجے میں آدمی کی نماز اگل کا آخر پیدا ہونے سے ہلاک ہو جاتا اور اہم اہم عمل سلوک کے امال میں سے اہم عمل جو سیکھنا ہے وہ خصوص اضلاع سیکھنا ہے ٹھیک ہے لالوکار گھر موقع کن لوگ جان سکتے پھر اس لائن ذکر گورو بدلے ٹوکے ٹوکے جو سنتے رہتے ہوں گے آپ نے ایک بدن ٹوکڑے ٹوٹے ودیال ساتھ ہو جائے اس کا کیسی کرامد بدل ٹوکڑے ٹوٹا جاتا تھا پھر مل جاتا تھا اس طرح یہ حال جو ہے یہ نماز کے خوشب جاگے کوئی چیز نہیں کی جب ترقی ہوتی ہے ہوتی ہے اس کا پختہ ہوتا ہے کا پختہ ہوتا ہے پھر اس کو نماز میں خوشبو آتا ہے میرا نماز میں خوش بھی حاصل ہوتا ہے اس پڑ گیا ہے ابیک کو کمال کے منڈل ٹھیک ہے کمال کی منڈل شروع اور نا چلیتا ہے بڑا نہیں پاتا ہے کلاور چل جاتا تو کسی مارکیٹ بزرگ نے کہا کہ ابھی آج کے روپ جو ہے اس مقام کو نہیں پہنچی تو لطف کو بھی حاصل کرتے وہ زیادہ لطیف ہے اوپر گزر گیا یہ اپنی زبان ہے مانی کے بھی جاتے ہیں زیادہ آیا سلاوت الزر صلی اللہ علیہ کے سلاوت کو کرتے ہیں بغیرانی کے جب سنتے ہیں تو بدل کے رونگڑے کھڑے ہوتے ہیں ایسی آئے کا والی اللہ اللہ یہ اور دوسرا جو ہے آ... تو کس طرح تخت شروع ہو جائے اعزاز اور وہ دوسری ہے انتخاب ہوں گے اللہ عل کتابانی ہو مخلول ہو میرا کیسی ہے جو باطن میں آدمی کو دردانے میں شکر کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے خیام علی گھر باتن حاصل ہوتی ہے بعض جار مجروسل ہو جاتی اور گیار مجبور سکتا وہ حاصل نہیں ہو سکے بادل میں حاصل ہونے والی ہوتی ہے تعلیم آفیس کرتا ہے اورینج کےنج نفات اور کیفیات کا جو سرور اور مزہ ہے اس وقت اللہ تعالی صادق پر سوڑتا ہے کون مقامات پر لوگوں نے بادشاہ میں چھوڑی ہیں ابراہیم رضم الحمد اللہ علیہ کہتے ہیں مارے سلسل، مارے سلسلے میں سلسل خلاف ان کی خلاف حضرت رحمتہ اللہ के पास है ان کے ابواج بنظید رحمۃ اللہ کے پاس ہے ان کی پاس ہے ان کی خلاف ابراہیم رضمۃ اللہ پانچویں نمبر بہت کھٹا ہوا پانچویں نمبر میں بلک کی بادشاہ چھوڑی کہتے ہیں بستی میں سے میں گزر ہو رہا تھا اس حالت میں جو میری حالت تھی سخت گرمی تھی مسجد دیکھی خیال ہوا کہ گرمی کے بعد اس میں گزاریں گے کیوں کہ گرمی اس کا بدلاش کر پائے گا کہتے میں اندر گیا میں ختم آ کر پھر پھٹے پرانے کپڑے اور ہاتھ دیکھا تو پتنگ بستی گزری میں کرا لو کتاب یہ حالمت سے نگر نکل جائیں کہ آپ بہت گرمی ہے اگر آپ جا رہتے ہیں گرمی نہ ہو جاتے ہیں میں نے بڑی درخواست دی بڑی آزادی کی لگ سکیں تھوڑا آرخ آدم سے مضبوط نے پڑھ کے کسی کا اور فین کی چوڑیوں پر اور وجے ڈکا دیا تو میں لڑکتا ہوا کبھی سر چوڑیوں پر لگ رہا ہے کانے چوڑیوں پر لگ رہی ہے لوگ لڑکتا لڑکا نیچے کو آیا کہتے ہر شورٹ پر جو لوگوں مراد مارک کے دروازے کھلے تو بس اس پر ایک بلخ کیا کی اور اس پر جو پور کی کیفیت محدود ہوئی کی, تھی اللہ کے سال کی جو کیفیت محدود ہوئی کی. جا کے کیا بھوک لگی ہوئی تھی دعا مانگے گی الگ روکے ٹکڑا میں تھا یہ بہت ایم ایس میں جا کر بیٹھ گیا اس علاقے کے رہی سے آ گیا اس علاقے کا رہی سا آیا اس نے بیٹھا وہ آیا بڑا ایوانات ملا اسلائے اور وہ کہا کہ اس علاقے کی یاد زمین اور آپ کی جائیداد جو ہے اس پر رابطے کا غلام فلم مکا میں وہ ہوں کہ چا وہ آپ کو ہے اچھا وہ انہوں نے کہا کہ آپ غلامی سے بھی آزاد اور ساری جائیداد وقف اور آپ کے ساری جائیداد آپ کے حوالے ہو گئے اور بس نکلتے یاد رہا تھا بارہ سلام روٹی کا ٹکڑا مانگا تھا آپ نے لاٹھی کہ زمین لا کر قدم ڈالنا چاہیے دیوانے خود پوری عمارت ہو جانے سب چیز دیوانے کو ہر دو تو اپنا دیوانہ بناتا ہے تو وہ دونوں جہان دیتا ہے اترا دیوانہ دونوں جہانوں کو کیا کرتا ہے دیوانے خود وہ ہر دو جہان سب چیز دیوانے دودھ مار دو جہاں رات میں دیوانے خود کنی दीवाने दो, जहान जखी दीवाने सुनी बाहर दो जहान सुखी दीवाने खी बाहर दो जहां ने सुखी दीवाने सुख ہاردو جہارا کے ہاردو جہارا کے ہاردو جہارا کن دیوان کن ہاردو جہان دیواندو جہاں را کے مکہ مکرمہ میں کافی افسر بعد جو بلف سے تھے تو عرصے درات کے بعد علماء مکہ کو بچایا کہ مکہ کو پتا چلا کہ ابراہیم میرم جو ہے وہ آ ہیں اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والے ہیں اور انہوں نے پتا چلا کہ اس قافلے میں ہیں اور استقبال کے علماء کے علما بچایا مکہ آ گئے انہوں نے پتا چلا تو قافلے سے علیحدہ ہو کر آگے داخل ہو گئے لوگوں نے دیکھا کہ ایک بلند صورت آدمی بڑا پرانا آدمی آ رہا ہے سنت انہوں نے کھا کے وہ سنا ہے اسٹاف میں ابراہیم ردم آ رہے ہیں انہیں کہا رہے ہوں گے کہ آپ ان کو نہیں پہچان نے کہا کہ وہ آگے سے جیسے ہی جواب دیا کہ آپ پہچانے ہم کیا ہم کیا پہچان ہیں کون ہے کون نہیں ویسے اسی بات بھی کہتے ان کے بارے میں ان نے پکڑ کر پٹائی کر دی اس تو کیا سمجھتا ہے اتنے بڑے بزرگ ہیں آپ کی ان کے بارے سے باتیں کرتا ہے تو رہا تھا کہ میں تو آپ کبھی ارادہ تک نہیں سمجھتا آج ہے جا کر مکہ گھروں داخل ہو گئے ہے جنہا میں پر. کافلے ڈال بھی نہیں ملیں گے اور بار جو لبائے مکان کو پتہ چلا کہ اندر داخل ہونے والے کی فکیر کیجیے دلرائی کی ہم نے پٹائی کی تھی وہی وہ چپرائی میرا نام اور باتیں بیس سال مکہ مکروں میں رہا آمد میں نہیں پیا ہے جس دور سے آباد کے پانی نکال رہے تھے حکومت کا میں جمعن کی کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے بیس سال آباد نہیں کیا مکم خرما کے جنگل میں رہے ہیں جمعہ جمعہ کو لکڑیاں جمع کر کے لکڑیوں کا گٹھڑ بنا کر جمعہ کے دن آ کر بازار میں تھے کیا کیونکہ ہے جو حلال مار کے بدلے حلال کی خرید لے, اور ایک ضرم ہے کی لے اور عادے کا ایک سر میں جتنے لال کی خریدے کر لڑکی ہوں اور اس میں آدھے کا آدھے کو خیر کر دے پھر آدھے کی روٹیاں خرید کر پھر جنگل کو جائے سات دن بعد تک آپ اٹھے کے اٹھائے نہیں یہ چیز ہمیں رات کو مل جائے گی ایسے سستی اللہ نہیں دیکھا ہے ایسی سستی نہیں ہے ادھر کسی کو مل گئے تو صفا کمزور لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے میں کتراک ڈیوٹی بل گیا یاد ہے نہ کوئی کھانے کا پوچھتا ہے نہ کوئی اور وہ ہے ڈیوٹی تھی برا حال ہو گیا دعائیں مانگی آدھ ان لوگوں کے ساتھ رہ گئے ویڈیو کھائی تھی انہوں نے دعا مانگی لی تھی آرجین کے لیے کہ جہاں پر جائیں وہاں پر گاڑی ڈرائیور ہر وقت کی دعوت سے اچھی رہی تھی خیر وہ ختم ہو گئی وہ میں نے ساتھ دکھا رہے گا ختم ہو گئی ایک دم سارے ہیں کہ آپ جہاں تک آنا ہوا ہے تو جن کا کام کر لیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بس میرے نیت کی وہاں ہمارا ایک بخود کسی ڈائریکٹر وہ مچھلیں گھر جائیں گے ہمارے پاس رہیں گے اب آپ اور جیت گاڑی خود آ گئے کہ پہلے غیر سرکاری دوسری پر پھیلے کس طریقے سے سرکاری دوسری پر ہو گئے تو بات کیا آداب کو فکر اگر ہم آرام جائیں نا ہمارا کوئی دال نہیں ہے اللہ تعالی کھلاتا ہے پلاس کھلاتا ہے ادا تھی کہ من بات کرتا ہے ایسا نہیں نہیں بزرگوں کے مجھے فیصلہ کر لیتے ہیں ایک دفعہ میں بیان کر رہا تھا تو دائمی رضم محمد اللہ بیان کی پھر میں نے ان لوگوں کا بیان کیا جو دائمی حصوری والے ہیں دائنی جان جن کو ہوتا ہے تو ان کے لیے جنرل کی ایک نیمک کو دائنی کر دیا گئے اور دیدار ہونا دیدار ہو گیا تو ایسے میں اس بات کو دھیان کرنے کا خیر یہ بیاں کیا کرتا ہوں کہ جس کا عمل ہو گیا में اس کی جگہ گورو قیام بادہ سب ہمارے لیے بیٹھا جاتا تو کہتے ہیں سر وہ لگا دیتے ہیں فکر کرے دھمے جمعے والا نہیں بیٹھنا اس بار کو میں نے بھیا کیا ہے گائی کی جیوہار ہوگا آپ ہم کریں آپ کی شادی نہیں پھوکتی مگر یہ آپ شادی ہو جائے گی فکر میں کریں ہم اس کو گروپ نہیں ہیں جبے جمے والے میں دیا گیا تو یہ بڑی بات وہ پوچھتے ہیں آپ پوچھیں کوئی بات پوچھتے ہیں تو پوچھیں کیا نہیں ایک گورتن ہوتے ہیں جس میں ہم بھی اس بات کو بول سکتے ہیں سلیم مضامین کو بولنا ہمارے بھی بچے نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں کی طلب ہوتی ہے مجاہدہ ہوتا ہے قربانی ہوتی ہے جی جگہ پرد ہی نا ہمارے میار بتلتا ہی نہیں جاتے میار بدولتا جیسا کیا کریں گے کیا کریں گے بدلا سر اور کچھ بتائیے کیسا صاحب کیا کریں گے جیسا میں یار کو رکھا ہوں سب نے بیٹی کو جائیں اور کوئی ساتھی بولے جی ہے دیکھیں نا ماشاء اللہ بات دام پرانا چاہیے ہاں. کہ آدمی کو بھوک لگی آدمی کا دلاؤ بھی ہو گندہ بھی ہو اپنا فلاں چیزیں ہوں طرح طرح کے کھانے ہوں جب بھوک ادھر تیار کرتی ہے نا پرچے کو پیڑ کو دوبارے نا کیونکہ بنیادی بات پیڑ کے بدنا ہے معیار تو برباد کی چیز ہے معرار تو برباد کی چیز ہے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کل فضل یہ ہوتا ہے اصلاح کی طرف جو قدم ہے تو پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے عود نظر آنے لگتے ہیں آدمی کو اپنے عور نظرانے آنے لگتے ہیں اور اس کے بعد اگلا قدم اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کی ترقی کرتا ہے اور اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تبارا کی طرح عطا فرماتا ہے لیکن اللہ تبارک تھوڑا بغیر وسیلے اور ماستے کے عطا نہیں فرماتا ہیں مزید اور وادثے کا ساتھ نہیں فرماتا ہے اور ہر آدمی کی زیادہ سے پیدا ہوا ہوا ہے تو آج ملک کی ضرورت کرنے میں के فرما ہر ایک آدمی کو پہنچائش کے لیے ماں باپ کی ضرورت ہے تو ایسے ہی روحانیت حاصل کرنے کے لیے بھی انسان کو اسی بادشاہ اور ذریعے کی ضرورت ہے اس کے ذریعے سے اللہ صاحب فرماتا اور ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جواب کے ذریعے سے سیزے برخاست پہنچتے تو ساری عمر اس کو اس بات کا احساس رہتا ہے کہ سب کچھ بزرگوں کی بچت سے ہوا ہے یہ فضول و برسات ہے بزرگوں کے ساتھ گزرے وہ ذریعہ بنے ہم تک پہنچنے کا ساری عمر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و قلم میں چل رہا ہوتا ہے کہ اپنے ذات میں اپنے اور خلاد نہیں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و صلاح صاحب فرماتا ہے ہمارا رسالہ ہے نا سالہ ایک تو بات سب کے شکل یا ہے کہ دودھ افریقہ میں گیا تو وہاں کے ساتھی سے میں نے کہا کہ روزاری اکھالے کے بارے میں لوگوں سے پیسے لو اور اس کے خریدار بنو وہ بڑے شرما رہتے کہ پیسے مانگنے آ گیا کیونکہ یہاں مودی صاحب پاکستان جاتے ہیں کپڑے کرتے ہیں بات نہ کرے کیا مودی صاحب کہ میں بھوکاؤں گی الگ صاحب کھڑا ہوتے ہیں بڑے چند کسی بچے میں تو مشکل بات ہوتی ہے میں آپ خریدی نہیں ہوتی الگ ہے بندے تھوڑے سے زیادہ دے رہے ہیں روزاری کی شکل میں ساڑھے سات دن کی خدمت رد ہے کہ جانے سے پہلے روزاری کے خریدار نہیں ہے تو ساتھ کو پتہ پتہ دے کر ان کے خریدار بنے اگر کو پڑھنے کا موقع پڑھ لیا زندگی بن جائے گی اور یہ ہے تو اس نے اگر آپ کو مجبور سنا دیا تو ان سے اللہ اس گے اپنے گھروں میں سال ادبی رسائل اخبارات کو داخل کریں گے آج کی کوشش کے بغیر آپ کا کھانا جو ہے وہ دیندار ہو جائیں گے میں برطانیہ میں تھا تو وہاں پر بری, بری کے دارالعلوم کے وہ مودی صاحبان نے ہاتھ پیسے پاکستان کے قید نظر ہر شادر محمد نے اسلام اخبار نے آپ کے ملک میں بہت اداک کیے سارے مجاہدین انہوں نے شاندہ کر کر کے حکومت کو کہا گاجی نہ آدھی جی ہوئی تو اس وقت تو کل کھلا پاکستان کا جہاز چل جا رہا تھا ان کے خلاف اس وقت تو وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی خاص طور حکومت برسانی پالیسی برباد آ رہا تھا مانے کہا، مانے کہا، مانے کہا مانے کہا میں نے بہت الگ بات ہے ہمارے گھرانوں میں اور ہمارے خاندانوں میں تو اس اخبار میں انقلاب برفات کیے ہمارے بچے بچیوں میں تنخلاب برپات کرتی ہے دینی لیا باقی وہ جادی میں جادی آپ کو پتا ہوگا ہمارا تو اخبار میں والدماتی آپ لوگوں کو پتا ہوگا ہم اگر دلی فائدے کو دیکھتے ہیں ہمارے گھرانوں میں تو یہ تنخلاب برپات کرتی ہے اور جتنے میرے خیال میں بیٹھے ہوئے ہوں اتنی اتنی شرمندگی میں بات ہوئی ہے اتنی میں نہیں ہے کنفوس تقابی اخباروں کو کرتے ہیں نیات میں آدمی کی نماز ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے نماز جس سے گھر نکباشی ہو رہی اور اس جاتی مالی نے ان اخبارات کو لیے ہوئے بغل میں دبائے ہوئے ان فوج کے ساتھی والوں میں نماز دیا ایک نیاد آپ نے ایسا کرنے کا جناب ہے جی ہمارے تو گھروں کو بڑا فائدہ ہوگا ہوا ہے کیا بات کہنا چاہتے جیسا خاص بات اس کے بارے میں ہاں بازار اثالے میں اس کے طرح پر سنتے نے تصویر لکھی ہوئی ہے نا سنت کی تصویر لکھی ہوئی اس میں کہا ہوا ہے کہ جاری ذکر جو ہے باقی ساری چیزیں آدمی خود سے کر سکتا ہے جاری ذکر کے بارے میں عرض ہے اس میں باقاعدہ بیٹ ہونا اور باقاعدہ سیکھنے کی ضرورت ہے سیکھنے کی ضرورت ہے اور خدا ہمارے وہاں پر ایک اسپتال ہے پشاور میں اس میں گیا اس میں ہمارے کچھ احتیاطی پارٹی کہ لوگوں کا چارج اسپتال کا اچھا گر دیا تھا انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ذکر پر اپنی جادہ قائم کرنا چاہتا ہے ذکر بغیر ذکر پر اجازداری قائم کرنا چاہتے ہیں ذکر پر اجازداری کرنا چاہتے ذکر کی ہوتی ہیں ان چہول میں آدمی اب ہو جائے تو پھر کو انماری کی ضرورت ہوتی اسے کہتے ہیں وہ باقاعدہ بہت اگر ٹھیک کر کرے ان کی اجازت ہے اور یہ میرا تجربہ ہے کتنے آدمی سے باہر نکالیے وہ تک لیکن جب پوچھ کر اجازت لے گا تو پھر آدمی کی کافی کے کام کے لیے کیا ہے تو کام فوراً ہوا ہے اور جب وانی چیز کو کرنے کے لیے کیا ہے تو تاثیر ٹھیک کیسے ہو گیا سبھی تک پہلے بھی تو پڑھ رہا تھا تو یہاں کوئی پرانا خاتون کوئی پرچا تو نہیں ہے پھر اجازت بنی ہے منظان بلّہ کے ہم جسے اور ہوگا نہیں چاہیں گے اس کا کام ہوگا اسے بھی چاہیں گے نہیں ہم اجازت ہے اور حضوری ادھّا تم کہو حفظ قرآن والے عمل کی جب دے رہے تھے فرمایا کہ ہے اور جس کو برکت مزید ہوئی آو جیسے جانا دیں گے وہ جلد سے آج تک چل رہی ہے سینا بس چل رہی تو اس کی برکت اور تاثیر ہوتی ہیں یعنی ہم تو یہ سب سے زیادہ لائف نہیں جان کرنا چاہتے اس میں ایک ہے اجازت سے اپنی ہے برکت ہے اور دوسرا یہ اس میں جاری جگہ وغیرہ پیچید ہے اس پر رہنمائی ضرور ہوتی ہے ڈاکٹر فیم صاحب کے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب نے اور ایک پرسوز نے جی مل کر بارہ فصد یاد پڑا پونے گھنٹے والا کھیل رہی بڑھیا کھیل ایک نیال کبھی ہو گیا ایک کوئی طرح کیا بس ہزاروں کو بارہ فصیار پر پہنچانے کے لیے روکتے ہیں باقی قدموں سے مجھے آدمی کو اقدامات گزار تک پہنچاتے ہیں تقریب ہو بھی ہوتی تعلیم ہمارا ہے بزرگی کے ساتھ اتنا سلق نہیں ہوتا صرف کہنا کہ یہ فین اور تجربہ زیادہ اور باقی آدمی کا جس وقت اللہ کا تعالق مضبوط اور برکت مزید ہوتی ہے لیکن نسبت اس کی بڑی مضبوط اللہ کا تعالق اس کو ہے تجربہ اس کو نہیں ہے اور فین اس پہ نہیں ہے تو یہ آدمی دعا کر سکتے ہے دعا سی شبول ہوگی آپ کا فائدہ سے ہوگا آپ کی ثقافت انسان پر دور بھی گا لیکن لہرائی آ رہی ہے کیوں کہ اس کا فیم نا کرتے یا سجر بہت سزا سجر مقامل نہیں فیم جس کا ایک پتا ہے یا نا کس ہے ماشاء اللہ یہ کوئی بات پسند کہتے ہیں مزدور میں اور مجدور میں کیا فرق ہے پاگل میں اور مزدور میں کیا فرق ہے تو کوئی آدمی نہیں م پا سکتا تو اس کہتے ہیں کسی آدمی کی سارس نہ کرو کسی کو نہ دسکار آسان بات یہ کسی کو نہ کرو کسی کو دسکار ٹھیک ہے نا تو اور مجرموں کے بیچ جو خط کرتے ہیں نا تو مجلوموں سے فائدہ نہیں ہوتا ابھی گنمانی فائدہ نہیں ہوتا کوئی دعا وغیرہ بننے کے معاملہ میں قبول ہو جائے تو یہ ہو سکتا اگر کوئی مزدور نہیں ہوگی مزدور وہ ہوتا ہے کہ جو رائے کسموں میں چلتے ہوئے تو جلدی آئی بہت تیز جانے مل رہا اور اس کا حساب سے کمزور اس سے برداشت نہ ہوئی اس میں فوجاب ہو گئے وہ فوجا باز ہونے کے بعد یہ آئی مشین کو اس ہو گیا پاگل پانے کو جنون نہیں کہتے مجبوریت نہیں جنون تو بیماری ہے پاگل لگانے کی یہ مجبوریت ہے ایک آدمی کا ترقی روکا سکتے اسی جگہ پر جہاں پر پہنچا تھا آگے ترقی اسکول نہیں تو اس لیے اس کو جو آباد کر لگا وہ باقی رہتا ہے کوئی خدمت کر لے کوئی کھانا پینا ہوا چیزوں کو بندوبست ہو بندوبست کر لے دعا نہ آنے چاہیے وہ تو بھول جاتے ہیں لیکن ایک فین کو کو کرنا ہوتا ان کو ہے اس پر اللہ کی طرف سے پابندی کی فوج اور سواد تو اس طرف کو تیار نہیں کرنا درد رات جو گڑبڑ ہوئے ہیں نا پھر دن میں گڑبڑ کیونکہ مہینوں کے کی لیے چلتے مہینوں کے لیے چلتے ہتھیار سالک فوج اس پر نشہ کالک مالا کا قابل ہوا اور اس کے بعد اس وقت چلے مارنے لگے جس پر اس کا قابو نہیں تھا اور سوباد نہیں تھا اس کو دن بنا سکتی تو وہ دن اور نہیں چاہوں کہ جیون شریعت جو ہے وہ اگلے کامل اگلے کامل کامل ہر چیز کا اپنی جگہ پاس صحیح دھیان نہیں صاحب کیا کہتے ہیں اللہ صحیح بات کا سواگت کرنا چاہتے ہیں کان میرے کمزور ہیں آپ ہے بیان ہے, یہ صلح. اور جو مسئلہ نا مطلب زبرد شاہ بادی کرتی ہوں وہ شاید نے پڑھی ہو تو وہ لکھتے ہیں کہ ضرور شریف میز کو تازہ کرنے کے لیے پڑھنا لگ تو یہ ادب کے خلاف ہے اتنا وقفہ کر لے پہ میں نا کوئی وقفہ کر لیا دن میں لیے پڑھنا حفاظت کے لیے سے پڑھنا اور جو سے برکات آئے مجلس دن مرات آئے ہیں وجہ سے وہ حجازت نیت ہے اور میں خاصہ کرنا جیسا کہتے ہیں مجھے ذرا گو دم آرام کرنے کا جو ہے ذرا دماغیر ہونے کا وقت میرے آئی اور اس کو جو سڑک اور جو پی رہے ہیں پانی پی رہے ہیں کہ وہ میں پیتا رہوں وہ لازت بات ہے ہم تو وہ بند ہی ڈالا میں کی برکات کے نظور کے لیے فرماتے ہیں ٹھیک ہے نا میں اس کو پہلے بڑھواتے ہیں گرو کی برکات کے نظور کے لیے کیا پڑی جا رہی ہے کم از کم وہ جو کلمات جو حدیث میں آئی روایت ہوئی ہوئے ہیں ان کو بھی پڑھا جائے گا کہ افریق تو وہ ہے نہیں ابھی گرو شریف تو ناسنی اور تو دوسرے نمبر پر ہے پہلے نمبر پر تو جو پرانے بات کی آیات اور حدیث میں آئی خدمات ہیں Às vezes eu vouNetir agora. Ou uma estilog ارے کے طالم نے بیانے وہاں پر دنیا کے کاموں میں مہمات نہیں ہونا چاہیے میڈیکل کے طالب علم نے کہا کہ اگر انعبا سے پڑھیں گے نہیں انگے تو پاس کیسے ہوگے اور تو کہتے ان پڑھنے کے لیے تو مہمات ہونا لگ ہونا اس ہو جانا ہے, ہے. اگر سے گے تو پاس کیسے ہوں گے بس خدا رحمات کو کہتے ہیں تو نیا اس میں آپ لگے کہ اس کی خاص طرح آپ سے فرد باز کرے گی کا نماز اور یہ نہیں رہی یہ نہیں فرض نماز فرض نماز سج گیا یہ جو خرام احمد تھا وہ سب گیا باقی الہداباد ہمارے ایک ساتھی کرنے پہلے میں ہفتے میں چھ دنوں تک جو کیا کرتا تھا اس میں مجھے بقدے روز روزی ہو جاتی تھی پھر خیال ہوا کہ چار دن کرتے ہیں چار دن میں جو تیوہی میں مل رہی پھر کیا کہ تین دن کرتے ہیں تین سنوی مل رہی ہے پھر خیال ہوا کہ تین دنوں میں ایسے مکت کیا کریں گے اور دو دن مزدوری کیا کریں اس میں روزی دونوں میں سی مل رہی ہے پہلے دنوں میں ملے گی تو کمی نہیں ہے کی کمی کر رہا ہو آدمی اور میں مارک ہے تو آگے زیادہ کر رہا ہو تو الگ بات ہے باقی فرض مارک ہے کہ آدمی فرض واجب ہے کافل ہو کر اس میں یہ صاحب چلو یہ نہیں ہو رہا ہے وہ دور نہیں ہو رہے ہیں اصل میں نقص ہے نا اس کا اس کی ایک کمزوری ہے نفس کی ایک کمزوری ہے وہ کمزوری یہ ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کے, ایبوں, اس کے ایبوں پر لوگ آزاد نہ ہوا کریں لوگ آگاہ نہ ہوا کریں اور اس کا بھری کا برم اور پردہ باقی رہے جب اس بات کا خطرہ ہو جائے کہ میرے ایبوں کا سلسلہ سامنے آ رہا ہے تو اسی وقت خطرا کر کے یہ آ جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے اس لیے کہتے ہیں اپنے ایپوں کے بارے میں کو لکھتا ہے اصلاح کے لیے اس ایپ کو حضور کرنے کا کیا طریقہ ہوگا تو لکھنے سے ہی نفسیاتی سکھائی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہم پوچھتے نہیں ہیں لکھتے نہیں ہم اصلاح کے سارے کرام رضوان اللہ رنگ نے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نفس کے حو کو بیان کر کے ان کی صلاف کی ہے اصلاح نف سے میں نے بڑا واقعات جمع کر کے پوچھے ہیں اس لیے لکھے ہیں یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ مار ہو رہا سکتا ہوگی اس کے لیے اپنے بارے میں وہ سے پوچھا نہیں پڑے گا پوچھتا ہے تو طریقہ سیکھتا ہے اس طریقے کو جو آزماتا ہے تو اللہ ہے دور جاتا ہے ان کے تین یوز ہے رحمۃ اللہ علیہ کی خطاب تربیت الخال تربیت خالق میں نہیں باز آئی ہے کہ مریب نے اپنا ایپ بیان کر کے اس کی اصلاح چاہیے اور انہوں نے اس کی اصلاح کی تصویر لکھی ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دمی کی برائیاں اور بادل کے بڑھائیں ہیں برائیاں اچھائیاں تو آپ لوگ ہم ستا جانتے ہیں اپنے ماحول کی جب آپ کے دھیان دے دیں تو آپ لوگ سو جانتے ہیں ہمارے ڈاکٹر تارک صاحب ہیں ڈاکٹر تارک صاحب کے پروفیسر ہمارے ابھی خطرہ صاحب ہم یہ کالج میں میڈیکل کالج میں کام کے کہ میں جس سو میں گیا اس سب میں کسی نے بزرگ ایک بیٹھے کارکرتاب تھے وہ بھی کام کر رہے تھے کیا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی وہ عورت تھی کہ پہلے دن ہم جب وائرے کے لیے بیٹھے تو وہ بالکل دوپٹے کے بغیر کھلے سر کے بالوں کے ساتھ آئی کہ ہم جب پاپ ہے تو دوسرے دن سب نہیں آ سکے دوسرے دن پھر جب آئی جو پٹک دی گئی جب تیسرا دن ہوا تو تیسرا دن سرکار کے بال خرچ رہا سب کو چھپائی تو میں نے برپور گاقی کہ آپ کے قلب میں حیات اور جو برکت ہو گیا تھا جو اور ہی تو تو کہ اور بیٹھ نہیں جاتا دوسرا حال تھا ہوگا کہ سب میں بیٹھ تھا لیکن کو جور حاصل نہیں نگاہ کے کی کی سامنے آپ کو نہیں آپ کے مزاح کو نہیں کر سکتے زور تھا وہاں ن اور خوش اندیل اس نظرے سے لڑکے اور کیا اس کو برداشت نہیں کرتا اس نغیرت کا حق کرتے ہیں اس نغیرت کا جو ہے سو غیرت کی چمکہ دنیا کے نکاح پر لگا کر ہمارے اپنے کل میں باتیں نہیں تو آگے کیسے وجود میں آ جائے گی ٹھیک ہے بھائی سوا بارہ بجے انشاءاللہ شاء اللہ شروع کریں گے ساتھی اُسی تبدیل جائیں سوا ایک بجے نمال ہوتی ہے آرام کا وقت نمال کے بعد ہوتا ہے تو آرام کے وقت میں شیطان آپ کو بربرائے گا آرام کرنے نہیں لگا گا آپ کو کہے گا نیند نہیں آتی ہے ابھی سوا گیارہ سو, سو بارہ بجے تک آپ کل سن سکتے ہیں جی بڑا سولہ آگے دکھر خلا کی طرف جائے بڑا سولہ میدان اسی سے جانے کوئی نہ کرو اسپتال ہے وہ تو پھر کالج ہے سڑک ہے بازار ہے پور کی طرف میں جائیں تاکہ یہ وقت یہ استعمال ہو جائے آگے بڑا سولہ علاقے میں ہیں کھیتوں میں خبر میں رفتوں میں سب طرف سب آئیں ایک گھنٹے کا وقت آپ کے لیے ہے کوئی اپنے بیات میں لگتا ہے تو یہ کب ہے بجے کھانے کی ہے کے بعد پھر کا وقت تک ہوتا ہے اور ہر بات سونے کے لیے آج کو بھی تھوڑا کرتا ہے ایک بات کی پرارتھنا کریں گے ٹھیک ہے